لا إلا الشيطان بديس بسم الله الأخمال الأخير دار البساط في <تصفيق> الغر والبحر الماضي في الغيز الماضي في الغيز الله ظلم من عدن المرنون ورسلوا من جلدي برعان الله العظيم رب السحلي فلدي وعسل لي أمري وعرض من جميع المسادي قولي فلعن تواس اس طرح باپ سی کریں آپ لوگوں کو واپسی کریں محترم بھائی اور دوستوں آج مجھے پڑھ لی فرمایا گیا ہے کہ خوشی پر اور تری پر جو فساد ظاہر ہوا وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا گیا ہے اور یہ اللہ نے صحیح کیا تھا کہ سے اٹھایا جائے ہو سکتا ہے کہ سر غور و فکر کرے تو بتائے بہت جب اللہ کی ضرورت دور کر اور یہ اتنی پکی بات ہے کہ اگر زمین پر چل پھر کر دیکھو تو اس کی مثال ہے اس کے نمونے اور اس کی چھپ سے زمین کو تمہیں ملیں گی کس علاقے میں کن لوگوں نے کس قوم نے کیا امال کیے اور ان کے کیا ہدائی ہیں اس لیے آگے فرمایا گیا تھا رتنا ان کا کرتن امر نام وفی ہافی ہا محکوم ہا، اگمبر نا آتمیرا مجموعی بخو میں شاید کئی بنتا ہے کہ اللہ بارش اطلاع جب کسی علاقے کو غارت کرنے کا تباہ کرنے کا فرما رضا فرماتا ہے اور کے جو آسو لوگ ہوتے ہیں وہ فص و خجور میں ظلم و دعان میں گناہ و احسان میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کا اسودھا طبقہ چھاتا سیدھا طبقہ ذمہ دار طبقہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ تین گروہ ہوتے ہیں ایک گروہ مزداروں کا ایک گروہ اہل علم کا ایک گروہ اہل حکومت کا ہر में میں یہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جنہیں ادارت نام ہو مرنان و رفیہ اور بیان کیا گیا ایک اور لوگ ہوتے ہیں رفیہ جن کو کہا گیا یہ تین طرح کے دھرم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں مالی ہیں اس معاشرے کا مالدار تب کا معاشرے کا ذمہ دار یہ ہوتا ہے معاشرے کا اندر ہم تبدیلی آنے کا یہ بنیاد بنتا ہے اور معاشرے میں ہم تبدیل تبدیلی آنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے ان کا مال استعمال ہوتا ہے تبدیلی لانے میں اور دوسرا سب کام کا ہے کہ یہ انسانوں کو عقلی رہنمائی مہیا کرتے ہیں یہ دانشور ہوتے ہیں لہذا اگل دانش کو جو ہے بادشاہ کی رہنمائی چاہیے وہ رہنمائی ان کو اہل علم رہتے ہیں دوسرا جمعات حکومت پہنچ مال والے فن پرووائڈ کرتے ہیں علم والے لوگ کو عمل کا راستہ دکھاتے ہیں اور اہل حکومت جو وہ بات کو نافذ کرتے ہیں ان کے پاس قوت ہوتی ہے وہ تو قاہرہ ان کے پاس ہوتی ہے لہذا وہ کوئی بات کافت نہ ہو رہی ہو اس کو اپنی حکومتی قوت اور غور سے نافذ کرتے ہیں تو لہذا عام غلطیاں ان تینوں گروہوں سے ہی ہوا کرتی ہیں اور ان تین گروہوں کی غلطیاں یہ عام غلطیاں نہیں ہوتی ہیں انفرادی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں جس سے ایک آدمی کی غلطی ہو گئی بلکہ یہ بھومی غلطیاں ہی ہوتی ہیں پورے معاشرے کی غلطیاں ہی ہوتی ہیں اور یہ پورے معاشرے کو پوری قوم کو پوری امریکہ کو پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں یہ غلطیاں اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں لہٰذا ان تین گروہوں کو زبردست رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے زبردست رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر نظریہ ہر تحریر جو ہے وہ ان تین گروہوں کو نظریاتی لحاظ سے مشتمل کر کے مقصد پر لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ مجتمعہ اگر مقصد بننا ہے سارا معاشدار سارے امامدار جنہوں نے ان کے لیے چلنا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے رہائی کے بغیر غلط راستے پر کئی رہنمائی کے خالی ہوتے ہیں غلط راستے پر پڑ جائے نوارت راستے پر سارے کے سارے پڑ گئے کریے تو نمان کا دیا وزقوفیا پھر عام طور پر خود کو وجود میں گنا ہو مبتلا ہوتے ہیں اور اتنے عبتلا ہوتے ہیں بھک کالے فور یہ بات پکے طور پر ثابت ہو جاتی ہے ان پر یہ کس سماج کے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا انہوں نے کیا وہ عملی ثبوت ملیالہ میں کتنے وہ انوبر آسانوں کے نظام میں ملیالہ میں ان کے کارستانوں کا ان کی کارکردگیوں کا عملی ثبوت سامنے آ جاتا ہے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کتنے یہاں مخلوق ہے کہ جیسے ہر اہم چیز کے استعمال پر میٹر لگتا ہے اور چیک ہوتا ہے اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے اس کی نگرانی کی جاتی ہے کی کہ کیسے استعمال ہوسا انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی ہم مشین ہے اتنے مخلوق ہے اس طریقے اس کے استعمال کے سکتے کے لیے اللہ تبارک و صحال نے کرامن کا فرشتوں کا نظام بنایا صبح کی نماز کے بعد کرامن کا دبین گیل دو افراد کی اس سے جداؤ تھی ہے اور افغانوں کی طرف سے ہے وہ جماعت آ کر کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے سارے کی ساری کی ساری حرکتوں کو سارے کے سارے کاموں کو اور کہ برائی ہے اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ نیکی کا ارادہ بھی لکھا جاتا ہے ایک نیکی کی علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عالم الگ نہیں ہے اور رادتہ پاٹنے کے دل میں فرشتوں کا کیسے پتہ چل گیا اس کا نیکی کا ارادہ ہے فرشتوں کو نیکی کے ارادے کی خوشبو آتی ہے وہ سب نا لگا لیتے کہ سنڈے گی کا ارادہ ہوا وہ ارادہ لکھ لیا جاتا کر لے تو دس نیکی کی شکل میں لکھا جاتا برائی کے بدلے میں اللہ رہا مطلب سی ہے آدمی نے برائی کا سوچا برائی کا واپس آیا پھر برائی کے بارے میں سوچا پھر برائی کی نیت کر لی نیت کر کے اس شکر چل پڑا لیکن بالکل آخری ہم بھی کے نظم ہو گیا تو ہو گیا تو لکھی ہی نہیں جاتی بڑائی جب تک امریکہ اور उस کرن तक اس وقت تک نہیں لکھی جاتی اور نیکی کے بارے میں یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ بھی لکھ لیا جاتا اور کرنے پر دو گنا لکھی جاتا اور بڑائی کا ارادہ نہیں لکھا جاتا بلکہ بکا رادہ بدیوں کو ترک کرنے کا خواب ہوتا ہے اور کر دلی آدمی تو ایک لکھی جاتی ہے نیکی کرنے دس گنا لکھی جاتی ہیں کیوں رحمت الحیہ غذب اللہ پر سب گر جہ گئی اتنی لہائی دی جاتی ہے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی اہم مشین ہے اور اتنی اہم شخصیت ہے کہ اس کے استعمال کے بارے میں کرامن کا دبین کا نظام بنایا گیا کہ صبح کے واقعہ جماعت رکتی ہے اس کی ساری کارکردگی کو کتابوں میں لکھے ہوئے لے کر ملایا کی طرف جاتی ہے دوسری جماعت آتی ہے صبح سے لے کر تک ان کے ساتھ ہوتے ہیں اصر کو یہ اپنے کتابوں کو لے کر ملیال کی طرف ہو جاتے ہیں آپ عیسائی تو نہیں ہے نیچے یہ آدمی آر یو کرشچین آر یو کرشچین آر یو کرشچن ہاں جی ان کو بتائیں کہ کراس کے ساتھ اندر آئے ہیں آئی ٹو سیز دس کراس آن از بیسٹ اتنا شعور آپ لوگوں میں نہیں ہے کہ کراس کا نشان لباس پر لگائے ہوئے میڈیکل کالج میں اور خدا رہا تھا اس کا سرخ نشان تھا سرخ کا اسے میں نے کہا میں نے کہا کہ آر کچن کیا آ چاہیے کیا نہیں میں نے کہا کلاس لگا کیوں کر دیں گے اس کا تو شور ہونا چاہیے اگر وہ تو وقت زیادہ دور نہیں کپار کیا تھا ڈالنے لے بڑھ رہے گا جس پر کیا کہ اروڑا کیا ڈالے تھے خوش تو شور پیدا کریں گے میں کیا کر رہا اور اس کا کیا کرا دیں گلول یہاں تک ان کا اہم ان کا ذمہ دار سب کا خصوص ہے وہ بلاؤ ہوتا ہے خلک حجور بلا ہونے کے بعد اتنا آگے بڑھتا ہے حق کا ریگل کو ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اب یہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ ان کے پر بات ثابت ہو گئی پکی ہو گئی پتم بھرنا آپس پھر ہم ان کی بے بنیاد کو سکتے افاڑتے تھے آتے تھے بغداد ہر سال آتے تھے جاتے سفر کرتے تھے اور خاص طور پر سائبیریا کے میدانوں کے گھوڑے مشہور ہوتے تھے وہ گھوڑے لا کر بیچتے تھے جی ان کی تجارت تھی سال لاتے تھے مسمانوں کی تجارت مثالی تجارت اتنی جانبداری لہرا کو فارک ہو بہت آسانیاں سکھ اور سہولت ہوتی تھی کہ آ کر چیزیں بیچیں پیسے لیں اور جائیں عرصہ گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا سال جب آئے ان نے گھوڑے بیچے پیسے مانگے پیسے نہیں دے رہے تجارت باہر کہہ رہے ہیں پیسے مانگتے کام سمجھدار لوگوں سے لوگوں سے بات چیت کی ان سے مذاکرات کروائے کچھ بھی نہ ہوا تو ان کو, با... ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا ایک عدالتی نظام ہے عدالت میں مقدمہ دائر کیا وہاں رشوت چل گئی یہاں تک کہ یہ آئے ہوئے کاتاروں کا جو خود تھا جو گھوڑے دیکھنے کے لیے آیا تھا ان کو دھکے دہ دیکھ کر واپس کر دیا گیا جب واپس ہو گئے اور میں اپنے جو ہے کہ جنگیر خان اور لاکو اس خاندان ان کو ان پر حکومت کر رہا پھر ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا کہا کہ یہ تو نظام ختم ہے تو کھوکھلا ہو گیا کھوکھلا ہو گیا ہے تو کیا ہوتا ہے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کھوکھلا رخت ہے کوئی مضبوط آدمی آتا سائیکا دے اٹا پڑا لوگ تو چونکہ وہ دانشور تھا کبیلے کا سردار تھا ان کو فرمروائی کے طریقہ آتا تھا سے کہا ہو یہ تو ختم ہو گئے باہر ہے آئے جاتی آدمی کے پیسے دبا لیے انہوں نے ان کے سمجھدار دار لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا ان کے مذاکرات پھیل ہو گئے عدالتوں میں جا کر مقدمہ تیار کیا وہاں رشوت چل گئی چل کے تو مت بتائیے ختم ان کو اس بار کی ضرورت ہے کہ کوئی آگر کر ان کے جدم پر کڑے اور ان کو ہینڈ کپ کرائے ملشکر روانہ ہوا روانہ ہوا ہوا یہاں تک سے الٹتے سے اٹھتے سے آ کر شاہ کا خاتمہ کیا اور پھر جو تو بغداد کی بغداد کے خلاف کا خاتمہ کیا اور اتنا کچھ تو خون کیا کہ دریا سجلا سات دن خون کا بہتر اتنا بڑا دریا ہے تو اس میں چھوٹا ڈیری ہال چلتا ہے سات دن خون کا بہترا لیکن کتابوں کو تاداروں نے جب دریا میں ڈالا ہے تو دریا میں اتنا اونچا پشتا بنا ہے کہ اس پر آدمی چل سکتا تھا اتنی کتابیں ہیں اور یہ اس بات کی سزا تھی رتنا کریتن مرنافیہ حقوفی ہا حال مرنا حق میاں اب اللہ تعالیٰ کی سپتھی کو غازر کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار طبقہ جو اہل علم ہوتے ہیں اور مال و سرت میں والے ہوتے ہیں اور ایج حکومت ہوتے ہیں کیسز کو ہو جب بلا ہو جاتے ہیں ان کی سوچ فہم ختم ہو جاتی ہے آہ یہاں تک کہ یہ پھر ان کے بارے میں اللہ پاک کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر ان کی بےف و بنیاد کا خاتمہ کیا اتنا دبدبا تاجیوں کو ہو گیا کہ لوگ کہہ कोई ہیں کہ تمہیں کوئی کہے کہ شکست ہو گئی ہو تو ہو گئی ہے تو اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ بات جھوٹ ہوگی یہ سچ نہیں ہوگی تمہیں کوئی کہہ کے تاطیوں میں شکست ہو گئی اس سمجھ جانا ہے جھوٹ بولنا آخر اس دور کے جو علامہ حق تھے وہ متوجہ ہوئے گڑگڑائے اللہ گنگوائے اور اسے اور جو رہے سہے بادشاہ رہی صحیح ساری امرکاتے تھیں پہ آدم شاہ کی بڑی امرکات اور سینٹ سینڈ بجا کرادم شاہ کا آخری مارکا جہاں پرانا اٹک کا بولا کہ ابھی اٹک کا بولے ایک پرانا اس پرہیل ضروری ہے ایک اس سے نیچے جائیں تو ایک جگہ ہے نیلاب اس کا نام ہے نیلاب نیلاب کے پاس فن شاہ کا آخری مارکا تاطار ہوا ہے اور لڑتے لڑتے لڑتے, لڑتے پیچھے دریا تھا دریا کے پشپت پور گنشاہ کی فوج گئے اور آ گیا تاریخی تو so لڑتے گئے جب آج کم ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے, گئے، پیچھے آتے گئے آتے گئے آتے, آتے, آتے یہاں جی تک آخر میں یہ چند آدمیوں کے ساتھ رہا تو so لڑتے ہوئے آخر جب اس وقت کچھ بھی نہیں رہا تو اکیلا ہوا ہے تو اس نے گھوڑے گھوڑے سے چلانگ لگوائی ہے اور گھوڑے سمیت تیر کر اسے دریاسن کو پار کیا اپنے ترتاس ہزار سے اس کے فوجی نے کہا کہ بادشاہ سلامت امداد کے پیچھے چلاک نے کہا دفع ہو جاؤ تم میں سے کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا جو اس کی طرح لڑے اور اس کی طرح جو ہے کہ وہ دریا میں تیر کر گھوڑے سے بیٹھے جان کو ہے تم میں ایسا کوئی جمزیو نہیں خیر بغداد کی نہیں سیری بجائی جس طرح بغداد پر حملہ ہو رہا تھا اوسمانے کے نا اہم کم فین اور کم اقل علماء ایک جگہ جمع ہوئے ہوئے اس مناخرے میں لگے ہوئے تھے کہ قوال لے کے آرام جب قوموں کی بدمسی آتی ہے سنی علماء پر بندیاں کر کے آپس میں ایک دوسرے پر قبر کے فتو لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے یہ سارے کے سارے جو یہ بات کر کروت کر رہے ہوتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ یہ قوم کے پیروں پر کڑا مار رہے ہیں اسلح تعمیری شخصیت نہیں کر رہے ہیں یہ پھر کواری کر رہے ہیں اور آپس کے خلاف ڈال کر اس میں لڑا کر ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ وہ دین و مذہب جس پر تیرے لوگ چل رہے ہیں جب ان کا خاتمہ ہو گیا تو تیرا بھی خاتمہ ہو گیا اپنا بھی خاتمہ کرتے ہیں تو اس وقت علماء کا کر گروہ بغداد کے علاقے میں بیٹھا ہوا اس بار مناظرہ کر رہا تھا کہ کوال لا دے کیا رہا ہے اس وقت مسلمان فلسطین کو لے رہے تھے تو اس وقت عیسائی بیٹھے ہوئے اس بار کا مناظلہ کر رہے تھے کہ اس نے کے گدے کا پیشاب پاک تھا کہ نہ پاک تھا اگر وہ گدا زندہ ہوتا پھر مناظرہ ہوتا پھر بھی کوئی بات تھی وہ پیشاب کسی میں لگنے کے حالات ہوتے وہ مر بلا کیا گدا اب اس کا مناظرہ ہو رہا تو یہ قوم کے اہل علم کی جو قویوں کی علامت ہوتی ہے اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جب ایک قوم کے اہلم طبقہ اس طرح بیٹھ گیا ان باتوں میں الجھ گیا تو مطلب یہ ہے کہ اپنے پیر میں لڑائی مار رہے ہیں اور قوم کی بھی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور ہمیشہ دشمن مسلمانوں کے اندر فرکا واریت والے لوگوں کو کھڑا کیا کرتا ہے اور چونکہ نفس کو مزہ مزہ آتے دو مرغوں کو لڑتے ہوئے دیکھیں مزہ آتے دو کتوں کو لڑکے دیکھے مزہ آتا ہے لڑائی گنج لطف اٹھا رہا ہے یہ میری طرح کمپین کا ملب لوگوں کو علمی باتوں پر لڑتے ہوئے مزہ آ رہے جو اہلیہ کو لمائے گرام سے تھے اللہ کے خوف والے تھے آخرت کی فکر والے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہیں باقی جو مسلمانوں کی مددیں رہ رہی تھیں ان کا ان کو منظم کیا اور منظم کرتے کرتے آخر مصر کی طرف سے رخل الدین ببرس کو علامہ تیمیہ نے تیار کیا کہ رسب اللہ کا نام لے اور جہاد کا اعلان کرے اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھے اور میدان میں اترے ہم آپ کو چھلی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مدد ہوگی اور کلبہ اور فتح ہوگا اور خود بند سے بیس سدشر میں شامل ہو کر آئے اور اسے کہا کہ کتاری جا کر حملہ کرتے ہیں لیکن اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم میدان جنگ میں ہم خود آگے بڑھ کر ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کا راستہ روکیں اب اس جگہ پر دبے ہوئے بیٹھے نہیں ہوں گے وہ جب تاجی کو پتہ چلا کہ مصر کی طرح سے ڈپرسنگ دفرز کنڈکٹر روانہ ہو گیا ہے اور وہ پیش قدمی کرتے میدان میں آ رہے ہیں وہ بڑی میں یہ کیسے ہو گیا تو ہم دادی کا حملہ کر کے ان کو بھگاتے تھے او oh, oh, جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال پر اعتماد کر لیتا ہے اور اس, کی, اس کے قوت اس کی جبروت اس کی قوت کاہرا کہ دھیان اور تصور کو کل میں لے کر پڑتا ہے تو اس کے کی آگے کیا دریا کیا سہراب اور کیا پہاڑ اور کیا فلکی تری یہ سب سب نگون ہوتی ہے دونوں میں اس کی ٹھوکر سے سہراؤ دریا اس کی ٹھوکر سے سہراؤ دریا سمٹ کر پہاڑ اس کی ہےبت سہرائی رائی ایک چھوٹا دانا ہوتا ہے دنیا میں اس کی ٹھوکر سے سہرا ادھر تمٹ کر باڈر کی ہمت کرائی اور جس وقت آئے جی لشکر آیا اور دور کے لیا اور ماں اور مشائے اور اللہ والے لوگوں اس میں شامل تھے اور جو اللہ بولا تو اس کا تاریخ کے کمر توڑ کے بعد وہی پتلش کرنے کو روک پھر باہر میں ہندوستان کی حکومت سالم رہی ہوئی تھی تو اس میں یہ جو تھا فارغن شاہ فارگن شاہ نے اس پر غالبان سلطان شمس الدین الزمش کی حکومت تھی اس کی مدد دی اور دوبارہ اپنے لشکر کو لے کر پھر داخل ہوا افغانستان کی طرف سے اور اس سے پھر اپنے علاقے کو تاتالین سے واپس لیا باہر میں کافی سارا علاقہ جو تھا یہ ان کے قبضے میں رہ گیا تاتال کے قبضے میں رہ گیا اور جو حکومت قائم ہوئی حکومت گزارنے کا وقت آیا تو ان کو بڑی مشکلات پیش آئی کیونکہ یہ قبائلی زندگی گزارے ہوئے تھے محکم نظام جس اپنا بڑے بڑے شہر بڑے بڑے ادارے ان کا اپنا ٹیکسوں کا نظام آمد خرچ کا نظام اس کو چلانے میں ان کو بڑی مشکلات پیش آئی پھر انہوں نے مسلمان ماہرین کی مدد حاصل کی اور انہوں نے امان قائم ہونے کے بعد مسلمان علماء اور نے کے اندر تبدیل کا کام کیا اور پچاس سال تاطاروں کے برے نہیں ہوئے تھے کہ مسلمان علماء اور مشائق نے ان کو اسلام میں داخل کر کے چھوڑ اور وہی تعتاری اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے اسلام کے نمائندے بنے اور اسلام کے دائی بنے اسلام کے مبلک بنے ایک بار نے جو کہا ہے کہ یہاں یہ خبر قطار کے پھنسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے تو تتا بتا خون آیا انہوں نے جو عقیدے کو لیا انعام کو لیا تو اس کا جھنڈا اٹھایا تو ساری دنیا نے اس کا آٹھ سو سال تک ڈنکا بجایا لہذا میرے بھائی صاحب میرا طرح محتاج نہیں وہ بتا خود ایک جاندار عقیدہ ہے کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے حق اور دلائل کو احساس اس کی بات کے لیے بیٹھے کوئی آدمی حق اور دلائیں حق کو قبول کرنے کی نیت سے اور منطق اور فلسفہ اور تاریخ کی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے دلال کی روشنی میں بات کرنے کے لیے بیٹھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو سے متأثر ہو کر اس کے آگے ہتھیار میں ڈالنا یہ عربی سطح پر مجھے پھرنے کا موقع ملے اور جہاں بھی کفار کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو تھوڑی دیر آپ بات کریں اس کے بعد وہ آپ کو واضح طور پر بتا دیں گے کیا اور ہم سلایت نہیں دے سکتے کیوں کہ حق حق ہے باتوں بادل ہے دو اور دو چار اس کو چھوٹا بچہ بھی سابت کر سکتا ہے اور ہر کسی کو ماننے کے لیے تیار کر سکتا ہے اور دو اور دو تین یا دو اور دو ایک اس کو بڑے سے بڑا پر اور دارشور بھی سابت نہیں کر سکتا اور نہ کسی سے منوا سکتا بلکہ میں آپ کے سامنے ہاتھ کا اشارہ کروں اور یہ عمارت دو ٹکڑے ہو جائے پرانا خالی مچھر دو ٹکڑے ہو گئے آج ادھر ہو جائے آج ادھر جائے تو آپ کے سو با. یہ تو بہت زبردست کرامت کا زور ہوا ہے. پھر میں آپ سے کہوں کہ دوڑ دوڑ پانچ ہوتے ہیں تو آپ مان لیں گے اس بات کوئی بھی نہیں مانے کیسے دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں کسانا دیکھا کہ آپ نے آج کا شاہدہ کیا ہمارے دوڑ ٹکڑے ہو گئی ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ٹکڑا ادھر گیا دو کیونکہ اقل کے خلاف ہے دلیل کے خلاف ہے اضول کے خلاف ہے اور بل نہیں ہمارے پاس حق ہے اس کے ذلائر کے سامنے بادل نہیں چل سکتا اسلام میرا چہرا محتاج نہیں ہے اور کبھی بھی حالات خراب ہوں اسلام کو کبھی خطرہ نہیں ہوتا خطرہ مسلمان کو ہوا کرتا ہے خطرہ مسلمان سے خطرہ اسلام کو نہیں کیونکہ حق جو اپنے ہاتھ کو دلائل سے خاور کر سکتا ہو وہ کسی کا محتاج کسی وقت بھی نہیں ہے اس سے فائدہ وہ لے گا جو اس حق کو تسلیم کر کے اس حق کو اپنے عمل میں ڈھال لے اس کو عملی طور پر لے لے تو جو آدمی بھی ان عقائد کو لے کر ان کے ان عمال کو لے کر ان احمد کے ساتھ آگے آئے گا میدان میں پڑے گا تو فتح اور کامیابی دنیا میں کے وسائل کے اس کے گربوں میں گرنا یہ اس کے لئے مقدر ہو چکا ہے یہ ضرور اس کو بل کر رہے ہیں چلتے کہ اس بات کا فہم ہمارے ذہنوں میں ہو اگر ہمیں فخر ہو رہا ہو تقریر کرتے ہوئے کاپڑ کی ہمیں فخر ہو رہا ہو تقریر کرتے ہوئے ظالم کی ہمیں فخر ہو رہا ہے تقریر کرتے ہوئے یہود کی فخر ہو رہا ہے تقریر کرتے ہوئے ہنود کی معیشت یہود کی دس و رواج ہلود کا معیشت یہود کی کسم و رواج ہلود کا اور قانون یہ عیسائی کا ان تین کمزوری کمزور چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے اسلامی کامیابیاں اسلامی برتری اور وہ او غلبہ وہ او دبدبا جو صابق نام رضوان عمدہ رحم عجمین کو ملا تھا اس سے ہم تو کریں تو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے ان والی زندگی کی لے کر آنا پڑے آج بھی ہو جائے گھر براہیم کا ایمان پیدا آج بھی ہو جائے آج بھی براہیم رسم کا ایمان کر لے کر آئے آج بھی ہو جائے گھر براہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے پلس خان یہ عید شہر اقبال کا ہے دوسرا عیج شہر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر تو بدر میں جو خزا بنائی تھی جی صابۂ کرام نے جس عقیدے کی جن امال کی جن اللہ کے تعلق کی جس خوف خدا کی جس اللہ کے رجوع اللہ کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسبت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطارب بھی اگر تھی فضائے بدر پیدا کر دے تبھی بھی آسمان سے قطاروں کے قطار فرشتہ تیری مدد کو اترائی جس دور میں بھی ان اعمال کو لے کر مسلمان آگے بڑھے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسی مددیں ہوں گی جیسی مددیں صاحب رام کے ساتھ تھی جیسی مددیں اللہ تعالیٰ کی انجیال کے جو مدرے وہ, وہ نقائد اعمال کی بنیاد پر تھی جس کے وہ حاملین تھے جس کو اٹھائے ہوئے تھے جن کو کر رہے تھے برت رہے تھے اللہ تبار کلامل کی توفیق فرمائے